بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم احمد وهو المصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره المؤمنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول قل من الطيبات عملوا صالحا وقال عز وجل كما ورد في سوره البقره يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم وعن ابي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال اندل شبہ کر رائی یار يوشك وان يرتع فيه الا و ان لكل ملك هيمان الا و ان هم الله محاربه الا و ان في الجسد موطن اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا نواہو الامام بخاری و امام مسلم رحمہم الله رب شحی صدی و یسر ویمدی وحلو لقتکم من دسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسکم اتباعو ارنا الباطل باطل ورسکم اشتدابا آمین یا رب العالمین یہ حدیث عبداللہ نعمان ابل بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جیسا کہ میں نے حوالہ دے لیا بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ متفق حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو سند کے اعتبار سے اس سے اونچا کوئی عقاعت کوئی درجہ نہیں ہے سند مسترد ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کے آس پاس بہت جانے والی شہر ہے متفق علیہ حدیث جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوتے ہیں اب اس حدیث کا مطلوب کیا ہے بہت اہم مضمون ہے اس کے اگرچہ بہت سے پہلو ہیں حضور نے فرما ان الحلال بہین حلال کیا ہے یہ بالکل واضح ہے وہ انام بہین اور حرام کیا ہے یہ بھی بالکل واضح ہے وہ بینا مشتبہ ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہنا مشکل ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے فرمایا کثیر ان کو یا ان کے حکم کو ان کے بارے میں شریعت کے تقاضے کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی وہ تو بہت رسوخ علم رکھنے والے علماء جو ہیں جن کی گہری نظر ہو قرآن پر بھی حدیث و سنت پر بھی اور پھر یہ کہ جو شریعت کے مقاصد ہیں شریعت کے محکمات ہیں شریعت کے اصول ہیں ان کا گہرا فہم بھی ہو تو وہی شخص ہے کہ جو پہچان سکتا ہے ان مشتبہات میں سے کون سی چیز حلال کے دائرے میں آ جائے گی کون سی حرام کے دائرے میں آ جائے گی اچھا فکار نے پھر اس کے بہت سے درجے قائم کیے ہیں دیکھیے شریعت کیوں سے ایک شہ فرض ہے ایک شہ حرام جیسے یہاں حلال اور حرام کی بات آئی ہے یہ تو شریعت میں فرض اور حرام فرض کے آگے کم تر واجب فرض تو نہیں ہے لیکن فرض کے قریب ہی ہوتا ہے جیسے وطر کی نماز فرض تو شمار نہیں ہوتے ہو واجب اس سے آگے مسنون سنت اس سے نیچے آئیے مستحب جس کا کرنا پسندیدہ آخر میں مباح جو جائز لیکن اب جائز سے اور لیفٹ کو آپ چلیں گے تو مکرو اس میں پہلے آتا ہے بکروح ہے پھر اس سے بھی آگے مکرو مکرو ہے یہ واجب کے درجے میں جیسے کہ فرض کے ساتھ واجب جو ہے چمٹا ہوا ہے ایسے ہی مکروہ تحریری جو ہے وہ حرام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو یہ اتنے گریڈس ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ آپ یہ تمام گریڈس کس نے قائم کیے ہیں تو فقہ نے قائم کیے فقیر کینے کہتے ہیں تو رکھنے والے فہم رکھنے والے سمجھ رکھنے والے جس کے لیے شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھے قرآن مجید پر نگاہ ہو پوری گہری نگاہ ہو تدبر کیا ہو غور و فکر کیا ہو حدیث اور سنت کے اوپر جو ہے ان کی نظر ہو پوری وسط کے ساتھ ہو پوری گہرائی کے ساتھ ہو شریعت کے اصل مقاصد کیا ان کو پہچانتے ہوں ایسا نہ ہو کہ کسی کم تر اہمیت اہم والی شے کو زیادہ قرار دے دے اور زیادہ والی کو کم تر قرار دے دے وہ ریشیو پروپورشن جو شریعت کے اندر ہے وہ واقعی تو پہلے سمجھ میں آئے انسان کو تو یہاں اصل میں جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے ایک اس کا قانونی پہلو ہے وہ میں بادشاہ کروں گا حلال بالکل واضح حرام بالکل واضح بیچ میں مشتبہات اب ان مشتبہات کے زمین میں جو تقوی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بچو بجائے اس کے کہ ان کو اختیار کرو جب شبح والی بات ہے کیوں اس پیار کرتے شبح والی بات ہے تو اس سے بچو چنانچہ اسی زمن میں حضور کی بڑی پیاری حدیث سے داما یوریبو کا ما لا یوری کا جس چیز سے تمہیں اپنے دل میں کھٹک محسوس ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کام غلط ہو چھوٹو سو اور وہ شے اختیار کرو کہ جس سے دل میں کوئی کھٹک پیدا نہ ہو یہ ریب سے بنا ہے ریب شک دامایوری موقع جو چیز تمہارے اندر ریب کی شکل اختیار کر لے دل میں خلش اور کھٹک ہو اس کو چھوڑ دو موقع اور اس چیز کو اختیار کر لو کہ جس سے دل کے اندر کوئی خلش کوئی پریشانی کوئی جو ہے تشویش پیدا نہ ہو اب یہاں ایک بہت اہم نکتا جس دل میں ایمان ہے وہ دل سب سے بڑا مفتی ہے ایمان شرط لازم ہے چنانچہ بڑی پیاری حدیث آپ کو ملتی ہے کہ بہت سے مواقع پر کوشت نور سے سوال کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے اس تخت قلب اپنے دل سے پوچھ لو بلکہ ایک حدیث میں ہے ولاؤ افطاک ال دیکھو چاہے مفتی تمہیں فتوا دے دیں گے یہ جائز ہے لیکن تمہارا دل کہے کہ نہیں چھوڑو یہ اللہ کا ایک مفتی تمہارے دل اگر ایمان ہو ایمان نہیں ہے تو بات اور رہے ہو پھر اور بات ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے جیسے کہ منافق کے بارے میں اور مومن کے بارے میں حضور نے فرق بیان کیا کہ منافق کو بھی اپنے گناہ کا یا غلطی کا احساس ہوتا تو ہے لیکن بس اتنا جتنا کسی کے ناک پر مکھھی بیٹھی تھی اس نے ذرا ہاتھ سے اسے ہٹا دیا بس اتنا احساس ہوتا اور جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آگے آئے اتنا بوجھ اسے اپنی طبیعت پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ اس کے اوپر گراہ تو یہ اندرونی احساس کی بات ہے تو جس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی تو وہ یا کہ وہ ایمان کی علامت ہے تو اس سے فتوا لے سکتے ہو اس ہفتے کلبت ولاقل مفتی چاہے تمہیں مفتی جو ہے فتو دے دے اور اس کے زبن میں ہماری تاریخ کا ایک بڑا عبرت کابوز اور سبق کا واقعہ ہے نور الدین زنگی رحمت اللہ نے جس کے بھی بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھیے کہ اٹھاسی برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر اس سے اس کو واگوزار کرانے والا مجاہد اعظم ایوبی وہ اسی کے ساتھیوں میں سے فوجیوں میں سے تھا نردن زندگی نور الدن زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا شریر بیمار ہو گیا شریر بیمار ہو گیا سارے علاج والدے فیل ہو گئے اب اتبا نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک ہی امکان ہے کہ شراب پی اس سے کہا گیا کہ اس سے کہا ماسلہ حرام چیز میں کیوں استعمال کہ لگی فتوا ہے وہ کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی بگوایا فتوا فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو مالکی مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا شافئی کا بھی آ گیا ہم بنی کا شبد کہہ لیا جائے اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بلا لیا کہ یہ شہزادہ ہے زندگی کس کو آسیز نہیں تھا. لیکن تخوا کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں اب ظاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے خلفاء راشدین کو یہ نہیں تھے اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے بادشاہ تھے لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں دو واشیم ایسے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر خزانے سے ایک پیسہ کھانی کھانا وہ تو, وہ تو امانت ہے ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند اور قرآن مجید لکھ لکھ کر کل جو لے رہا ہے کمائی کر رہا اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے مغلوں کی عادت سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر برش بالکل فقیر اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا دیا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی بشیت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے نہیں اٹھا دفاع ہو جاؤ دے اپنے فتوی اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب پی تو یہ ہے تقوی تو تقوی کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہ ہاتھ ہوں ان سے بچا بجائے اس کے ان میں ملوث ہو جائے البتہ قانون یہ نہیں ہے قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ حلال یعنی یہ نہیں ہے قانون کہ صرف وہ شے حلال ہوگی جس کی حلت ثابت ہو جائے اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہر شے کی حلت کے لاؤت کتاب اللہ سے تو آئے تھے ہدیشتا تو قانون کا معاملہ اس کے بالکل برقش میں نے آپ کو بتایا جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے وہ حلال ہے وہ مباح کہتے ہیں اس کو مباح پرمیسیبل مباح پرمیسیبل جس شے کی حرمت ثابت نہیں یہ نہیں ہے کہ جس شے کی ہلت ثابت نہیں وہ حرام ہے اس اصول کے تحت ہمارے ہاں وباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے قانونی سطح اور یہ ایک اہم مسئلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ویسے تو یہ تقدیر مبرم ہے دنیا میں دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور, اور وہ عالم بھی ہوگا یہ تو دی ہوئی خبریں ہیں ہنو صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے بعدے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں البتہ اس سے پہلے کیا ہونا ہے ہمیں ہماری شامت اعمال کس کس شکل میں ہمیں بھگت دی ہے یہ دوسری بات ہے بلکہ. اللہ کے آزاد کے کوڑے کیسے کیسے برسنے ہیں ہم پاکستانیوں پر ایک کوڑا انیس سو اکہتر میں برسا تھا اب کون سا کوڑا آنے والا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ مستحق تو ہی. ہم نے اللہ سے بے وفائی کی وادہ خلافی کی ہم نے تو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے یہ ملک لیا تھا اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجاتے دے تو ہم تیرے دین کا بول وادہ کریں گے کہاں کیا ہم نے محل بنایا ہم نے کئی کئی کروڑ روپے کی ایک کوٹھی جو ہے میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو کیا ہے. یہ کوئی اسلام نہ آئے. تو وہ سزائے کیا, کیا کیا آنی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے اس پر تو میری ایک کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل یہ بہت آئی ہوپر کتاب ہے زیادہ تر بڑی نہیں ہے ضرور پڑی اسے مستقبل کی جھلک کیا ہے ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے بدقسمتی سے آج کا انسان حال میں پھنسا ہوا میرا آج کا مسئلہ میرے اس وقت کے مسائل میرے اس وقت کے معاملات میرے اس, اس میں. لٹا پوبیس گھنٹے دن رات فکر ہے تو غور سوچ نہ ماضی سے دلچسپی ہے میری ایک ہابی سی ہے مجھ سے کوئی نیا ملاقاتی آئے تو میں اس کا پس جاننے کی کوشش کرتا ہوں یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ شخص ہے مہاجر ہے یہ جمنا پار کا ہے ہاں جی ہاں ہم یو پی سے بھائی کس جگہ کیوں نہیں پتہ نہیں اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ میرا باپ کہاں سے آیا تھا ہجرت کر کے یا میرا دادا کہاں سے آیا تھا ماضی سے اتنی عدم دلچسپی ہو چکی ہے تو اس سے آگے تاریخ آپ کہاں پڑھیں گے ہزار سالہ تاریخ ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے کیا کیا اونچ نیچ آئے ہیں اس پہ کیا کچھ نشیب و فراز آئے ان میں کیا کیا خیر کا پہلو تھا کیا کیا شر کے پہلو تھے جاننا شروع کی اسی طرح مستقبل سے کوئی بحث نہیں کل کی روٹی کی فکر ہے اس سے آگے کی بات نہیں اپنی ترقیات کی اپنے کاروبار میں اپنے پروفیشن میں اپنی ملازمت میں ترقی اس کی فکر ہے بس کہا بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ تو یقینی ہے قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت علام حاجر نبوت قائم مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر خیال یہ ہے کہ بس جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو فقہ تو مرتب ہے ہی ہے بس نافذ کر دی جائے گی یہ بڑی ناسمکھی کی بات ہے اچھا تو سوال پیدا ہوگا کون سی فقہ نافذ کرو گی حنفی کرو گے شافی کرو گے مالکی کرو گے شیعہ کہتے ہیں جعفری کرو اور انہوں نے ظاہر بات ہے ایران میں خون دے کر جانے دے کر انقلاب برپا کیا بادشاہ کو بھگایا تو اب ان کی جو ہے وہ جعفری سے کمرے تو پہلی بات تو یہ پاکستان پیدا ہوتا نہیں وہاں تو یہ ہے کہ سنی بہت معمولی سی اقلیت کے اندر ہے اور میل لینڈ میں سنی ہے ہی نہیں میل لینڈ جو ہے درمیان کا دائرہ ایران کا اس میں سنی کا وجود ہی نہیں جنوب مشرق میں کچھ بلوچ ہیں سنی جنوب مغرب میں کچھ عرب ہیں سننی احواز کا صوبہ کہلاتا ہے خلیج کے ساتھ ساتھ شمال مغرب میں کرد ہیں سننی شمال مشق میں کچھ افغان یا ترک سننی ترکستان سے ملتا ہوا علاقہ مین لینڈ ایران از ہنڈریڈ پرسینٹ شیعہ شیعہ آپ کون سا کریں آپ کیا تو شیعہ سننی یوں ہیں کراچی میں فلیٹس یہاں بھی فلیٹس ہیں فلیٹ اوپر سنی نیچے شیا نیچے سننی اوپر شیا دائیں سنی بائیں شیعہ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ فقہ مرتب ہوئی تھی ہزار سال پہلے وقف کے دریا میں بہت پانی بہ چکا بہت سے مسائل پیدا ہو چکے وہ ان فکوں میں نہیں ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے علماء نے اشتہ کا دروازہ بند کر دیا شیوں نے کھلا رکھا اشتہار کا ان کے یہاں مشتحد کہلاتے ہیں وہ لم آیت اللہ مشتحد پھر ان کے یہاں جو آخری اتارٹی سمجھے جاتے ہیں اسی لیے آیت اللہ خبیلی نے ولایت الفقی گورمنٹ بائی دی یہ ایران کے اندر ہے اگرچہ انتخابات ہوتے ہیں لیکن انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا وہ شورا بدرگان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے وہ کہ جاؤ تم نہیں لے سکتے دباؤ اور آپ کو معلوم ہے جو پہلا صدر بنا تھا ایران کا ریولیوشن کے بعد بنی صدر نام اس کا تھا جب بنی صدر صدر بنے تو شاید 99 فیصد ووٹ تھے ان کے عرق اللہ خبین نے کان پکڑ کے نکال دیا تو وہاں حکومت جو نماز نہیں یہ تھیوکریسی ہے اس دوب کے اندر اس کی بڑی نمایاں مثال ہے تو اصل میں اس دوب میں اللہ کرے کہ پاکستان اللہ قبول کر لائے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اگرچہ آسار کوئی نہیں تو یہاں پر کیا ہوگا کیا کوئی نئی لجسلیشن نہیں ہوگی قانون سازی ہوگی یا سرے نہ ہوگی مبات کے دائرے میں آپ نئے نئے قوانین بنائیں گے مباحت کے دائرے ہاں جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی اس کے بارے میں کتاب و سنت سے یہ نہیں کہ یہ فقہ حنفی کی رائے یہ ہے فکے مالکی کی رائے ہے یہ نہیں پرسنل لا میں تمام فقہوں کو اکنالج کیا جائے ٹھیک ہے ساتھی آپ مامدات شادی بیاہ کے وراثت کے آپ اپنی فقہ عبادات کے آپ فقے حنفی کے تحت کرنا چاہتے ہیں کرے فقے شافی کے تحت کرنا چاہتے کرے فقہ جافی کے تحت کرنا چاہتے کرے یہ عبادات اور عائلی قوانین اور وراثت وغیرہ کے پرسنل لاء شمار ہوتا ہے لیکن لا آف دی لینڈ میں کوئی فقہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جائے گی بلکہ ساری فقہیں جو ہیں وہ ہمارا کامن ہیریٹاج ہے وراثت علمی ہے ہمارا امام ابو حنیفہ نے یہ کہا امام مالک نے یہ کہا امام شافر نے کہا امام احمد نے یہ کہا امامیہ نے کہا امام نے خزانہ آ گیا ان سب کی روشنی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر پیش کیے جاتے کو مقدمہ آپ کے ہاں سپریم کورٹ میں ہے تو کہیں سے نکال کر لائیں گے اس فلاں اور یہ بھی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. فیصلے کے اعتبار سے ان کو فیصلہ کل اہمیت حاصل ہوتی ہے تو یہ ہمارے پریسیڈنٹس ہیں کہ انہوں نے یہ کہا امام مالک کی یہ رائے ہے شافی کی یہ رائے تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ الحلال الحرام بے نہ ہوا شبہ کا تقاضا وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے پرسنل لیول پر در حقیقت اس حدیث کا اطلاق ہوگا لیکن لیگل پہلو اس کے بالکل برقس جوش حرام ثابت نہ کی جا سکے کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے وہ جائز ہے ہے وہ اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں قانون بنا سکتے ہیں اس میں آپ میجورٹی کا کی گنتی سے بھی قانون بنا سکتے ہیں کوئی حل نہیں بھائی دو پرمسبل چیزوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے نا تو نو ہار ریفرینڈم کرا لیں ووٹ کاؤنٹ کر کوئی حل نہیں شاید سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر میں فرض کیجئے آج کل دعوت افطار کا کوئی اہتمام کرنا اب اس میں ڈرنک کیا پیش کی جائے ایک چیز ختم شراب باہ کتاب سنت کی اسے آرام اب سیون اب رکھا جائے یا کوئی جو حلو روح شربت رکھا جائے یا کوئی اور چیز رکھی جائے اب یہ سب وبا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ ووٹ سے بھی ہو جائے تو کون سا حرط کی بات جدھر زیادہ رائے ہو بھائی طے کریے کوئی اس لیے یہ بھی حلال یہ بھی حلال تو یہ دو پہلو جو ہیں سامنے رکھیے کہ ایک ہے تقوی کا پہلو کہ جو مشتبہات ہیں جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اسے بچو وہ اس حدیث کا مضوع ہے فمن ان الحلال بھائی حرام اب جبا عمور مشتبہ تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تکوا فقط استمب تو اس نے تو برات حاصل کر لی تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا طرز عمل ہوگا تقوع یہی ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں اس کو اختیار نہ کریں وہ من وقافی شبہات وقافل حرام جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا اس کا اندیشہ ہے کہ ابھی تو یہ بڑی مشتبہ سی بات تھی جس کا مسئلہ تھا آگے بڑھ کر جو ہے آدمی کے اندر وہ پھر بڑھتی ہے وہ انسان کی نفسانیت جو ہے بہیمیت اس کے نفسانی تقاضے پھر آہستہ آہستہ فصل میسرا وہ ادھر لے جاتے ہیں تو پھر حرام تک جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا کھل جائے گا تو مطلب یہ کہ جھجھک جو ہوتی ہے وہ ختم اگر ہو گئی تو پھر گویا کہ اس کا اندیشہ ہے کہ مشتبہ انگور کو استعمال کرتے کرتے کرتے کرتے آپ حرام کے اندر بھی منہ مار جائیں اب پھر مثال دی ہے آپ نے اس پر کر راری یار یو شکو یار تافی خیما کہتے ہیں محفوظ سراگاہ مطلب یہ کہ جاتوں کو بادشاہ ہے اس اپنے حیوانات کے لیے اس کے ہاں بھی بھینسیں ہیں گائے ہیں بھیڑ ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہے گھوڑے ہیں ان کے لیے ایک خاص علاقہ اپنے لیے محفوظ کر یہاں صرف جو شاہی جو جانور ہیں وہ چلے ان میں سے پبلک کا کوئی انسان جو ہے اس کا کوئی جانور جو ہے یہاں داخل لے ہو اسے کہتے حیبہ اسی طرح داگیردار بڑے بڑے کر سکتے تھے کرتے تھے باقی چرواہے دوسری جگہ جائیں اپنی بھیڑے بکریاں اپنی ریوڑ لے کر چرائیں یہاں نہ جانا اس چرواہے کے مان کے جو کسی محفوظ یا مخصوص چراگاہ کے قریب حول اس کے گرد اپنا ریوڑ چرا رہا ہے تو اس کا اندیشہ ہے شک ہے خطرہ ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ گھس جائے ہیبا کے اندر وہاں چلنے لگے تو شاہی مجرم ہو جائے گا کہ نہیں پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں لہذا دور رہو جس سے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو یہ نہ ہو کہ آپ این بالکل حرام کی سرحد پر پہنچ جائیں تو اگر سرحد تو پہنچ گئے تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر جائیں اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن مجید میں زنا کا معاملہ اچھا یہ کہیں نہیں آیا قرآن میں لاتا سے زنا نہ کرو یہ بھی کہیں نہیں آیا کہ تم پر زنا حرام کیا گیا جیسے کہ ہمارے یہاں ایک دانشور ہیں وہ کہتے شراب کے لیے حرام کہاں لکھا ہے قرآن یا اللہ کے بدے عقل کے ناخن دو جب شراب کے لیے اور جوئے کے لیے ایسے ایسے الفاظ آئے ہیں من شیتان فج کرنے بو ہو یہ شیطانی عمل ہے گندگی ہے اجازت ہے دور رہو اس میں تو حرام کا لفظ استعمال اس سے زیادہ سخت نہیں ہے اور جہاں پہ آتا فہل انتم انتہ بات آتے ہو کے دکھا اور یہ انداز کیوں ہے غصے کا بہت پہلے تمہیں کہہ دیا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں اگرچہ کچھ منفاط کے پہلو بھی ہے لیکن گناہ کا پہلو بھاری ہے تمہیں اسی وقت چھوڑ دینا چاہیے تھا تکوا کا تکا دے گھر اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے بہت سے صاحب نے اسی وقت چھوڑ دی شراب پھر ہم نے ایک وارننگ دی تھی کہ شراب کے نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو نماز کے قریب جاؤ سے بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ڈائریکشن کیا ہے اب آخری جب آیا ہے حکومت میں اپنی جگہ چھوڑ دی ہوں یہ کہ حرام کا لفظ لیا ہے تو میں نے ان سے کہا تھا ایک ملاقات میں یہ حرام کا لفظ ہو یہ بھی نہیں آیا اس کے جواز میں فتوا دیجیے آپ لیکن الفاظ کیا ہے الزنا زنا مجھ کے قریب بھی نہ پھٹکو یعنی زنا تک جانا تو بہت دور کی بات keep at a safe distance یہ سارا جو ہمارا عائلی نظام ہے پردہ ہے سیگریگیشن آف سیکس ہے مخلوط معاشرہ نہ ہو لڑکوں کے کالج علیحدہ ہو لڑکیوں کے علیحدہ ہو لڑکوں کی یونیورسٹی علیحدہ ہو لڑکیوں کی علیحدہ ہو عورتوں کے ہسپتال علیحدہ ہو وہاں عورتیں مریض عورت ڈاکٹر عورت نرس مردوں کے انہیں تو مرد مریض مرد ڈاکٹر مرد نرس ہونے چاہیے عورت نہیں ہونی چاہیے یہ شریعت کے خلاف اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہاں وہ سب کو معلوم کون نہیں جانتے آگ اور پانی کا میل نائٹ ڈیوٹی پر ڈاکٹر بھی ہے نرس بھی ہے نائٹ ڈیوٹی اور ڈاکٹر کا ایک کمرہ بھی علیحدہ سے ہے اس کو تخلیہ بھی میسر ہے تو یہ قرآن کا انداز ہے تقرب چنانچہ یہی بات آتی ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے تو کہیں تو آتا ہے فلا تعتدوها ان سے تجاوز نہ کرو ان کو کراس نہ کرو اور کہیں آتا ہے فلاں تقرب یہ اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب مت کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس تو فرمایا تر یا الحما وہ چرواہا جو اپنے ریوڑ کو کسی محفوظ چرا کے قریب چرواتا ہے یو شکو کافی اس کا اندیشہ ہے خطرہ ہے کسی بھی وقت کہ اس کا ریوڑ جو ہے وہ محفوظ چرا میں داخل ہو جائے وہ پھر پکڑا جائے جیل پہ جائے اس کو صدا دوں اب اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اب آگاہ ہو جاؤ یہ جواب الکلم میں سے ہے یہ چیزیں جو حضور نے فرمایا ہے ایک طرح سے ایک فخر و مباحت کا انداز ہے حضور کا انداز ہے آپ نے فرمایا انا افسعل عرب میں عرب کا فصیح ترین انسان صحیح ہے فصیح ترین عربی قرآن کی اس کے بعد حضور اسی طرح اوتی تو جواب الکلیم جوام الکلیم کہتے ہیں بڑے جامع باتیں کلمات چھوٹے چھوٹے کلمے چھوٹے چھوٹے مفہوم کے ذریعے مثلا مسلم جن نہ روزہ ڈھال ہے کیا مانی نفس کے حملوں سے بچانے کی جیسے تلوار سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ڈھال کے ذریعے سے تو تمہارا جو نفس مارا ہے تمہارا جو اڈ اور لبیڈو ہے تمہارے جو حیمانی تقاضے ہیں تمہاری جو حیوانی جبلتیں ہیں ان سب کے خلاف تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو اپنی انا کو اپنی خودی کو اب اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے یا اپنی روح کو نفس کی ظلمانیت سے اپنی روح کو اگر بچانا ہے روزہ ڈھال اللہ ٹو اسی طریقے کے ابھی کلمات ہیں الاو انا نکن بلیکن ہیمن الاو انا ہیمن بہار ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں صرف اس کے اپنے جو حیوانات ہیں صرف وہی وہ چل سکتے ہیں کسی اور پبلک کا نہیں ہر بادشاہ کی ایک محفوظ اور مخصوص چراگاہ ہوتی ہے علاوہ ان ہمت باحد بہار آگاہ ہو جاؤ اللہ کی وہ مخصوص حما وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا تو جیسے حما کے قریب چرانے والا اس کی سرحد کے بالکل قریب اپنے ریوڑ کو لے جانے والا ہمیشہ اس خطرے میں رہے گا کہ اس کا ریورڈ جو اس کی بکریاں چلان لگائیں اس کی بھیڑے چلان لگائیں اور ادھر چلی جائیں ایسے ہی تو علا اللہ ویکن اللہ ویمن بہو اور اللہ تعالی کا حما جو ہے اس کی محرمات ہیں ان چیزوں کو اس نے حرام ہے تو فلاں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں الفاظ وہ نہیں ہے یہ میں اضافہ کر رہا ہوں فلاں تکرمو ہے قریب مت جاؤ آخری جملہ اس کا پھر وہ جواب الکریم میں سے بہت اہم کلمہ یہ تو بہت ہی اہم ہے جسد مضغتن مضغتن آگاہ ہو جاؤ کہ جسم میں ایک نوتھڑا ہے ایزا سلحت سلاح ال جسد و جب وہ صالح ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہو جاتا ہے ایزا فسادت فصد فساد ال جسد و اور جب اس میں فساد ہو اس میں خرابی ہو اس میں برائی ہو تو پورا جسم برا ہو جائے گا اللہ وحی القلب آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے یہ ہے وہ بات جو آ جو قرآن کے حکمت اور فلسفے کی ہے جو میں روزے کی عزمت سیام و رمضان جو ہے اس کے بارے میں سیام و قیام رمضان مبارک بیان کر چکا یہ تین لیولس ہیں نفس امارہ قلب روحی کو تین کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے فرائڈ نے اور میں اس حوالے سے اس کی ایکیوٹی آف ویژن جو ہے ایکوٹنیس آف اس ویژن اس کے مشاہدے کے اس کا میں قائم ہوں اگرچہ اس کی تعبیر اس نے غلط کی ہے جہاں تک ٹڈ لبیڈو اور پھر ایگو وہ تو صحیح ہے لیکن سپر ایگو کو وہ بالکل سمجھ نہیں سکا لیکن اس نے دیکھ لیا ہے کہ ایگو سے اوپر خود ہی سے اوپر بھی کوئی اور شہ ہے انسان ہے صحیح کی. پہچان نہیں پایا کہ وہ کیا ہے وہ روح ہے اب ہوتا کیا ہے یا تو اس قلب کا رخ ہوتا ہے روح کی طرف تو یہ آئینے کے مانند ہے روح کی ساری تجلیات انوار اس میں منعقد ہو جائیں گے اور پورا وجود منور ہو جائے گا یا اس کا رخ ہو جائے گا نفس امارہ کی طرف تو نسبارا کی ساری ظلمات تاریکیاں وہ منقش ہو جائیں گی اور سارا جسم خراب ہو جائے گا افواج خاص طور پر جو دلچسپی کی ہوئی ہے کہ قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے یہ مادہ جو ہے بدلنے کے معنی میں انقلاب قلب سے بدل جانا قلب لب الکل اے نبی یہ منافق آپ کے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اب حضور کی اپنی ایک پلاننگ ہے وہ کوئی ایسا سرہ چھوڑتے تھے بیچ میں تاکہ وہ پلاننگ ختم ہو جائے خراب ہو جائے تو قلب کے معنی یہی ہے تو قلب بدلنا یہ قلب وہ شے ہے آپ کے پورے جسم کے اندر ہر عضو کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے بسلس کو بھی آرام چاہیے بہت زیادہ مشقت کی ہے تھک گئے ہیں تو اب اسے آپ ریسٹ دیں گے تب وہ ریجیونیشن ہوگی دماغ کو بھی آرام کی ضرورت ہے آپ سوتے ہیں تو دماغ آرام کرتا ہے یہ بات اور ہے کہ دماغ کے آرام کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم سوتے پھر دماغ جان جاتا ہے آپ ہیں لیکن دماغ اپنا کام شروع کر دیتا ہے تو اس میں پھر خواب آتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں تو قلب جو ہے وہ ایک ازو ہے ہمارے جسم کا جس کے لیے آرام نہیں ہے کوئی آرام نہیں کوئی چین نہیں نہ ایک حالت میں پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے سکڑ رہا, ہے, رہا, ہے, رہا ہے. تو یہ تو ایک کیفیت ہے نا اس کی جو کہ فزیولوجیکل ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ دل ڈاما ڈول رہتا ہے اگر یہ دل یکسو ہوتا روح کی طرف ہو جائے تو اس کیفیت کا نام نہیں نفس مطمئنہ یا یہ ہن نفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیتا برضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ کا فضل ہے کہ آئی قلب مستقل طور پر روح کی طرف رخیے ہوئے ہو اور روح کے تجلیات وہ تو ربانی تو جلدی ان کا تعلق ابر رب سے ہے تو پورے وجود میں سرار کر جائے گی لیکن اگر خدا نخواستہ نفس نفسارا اور کچھ لوگوں کا یہ نامہ ڈول رہتا ہے پھر اس کو نفس کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا تو اندر سے شاباش ملتی ہے تم نے ٹھیک کیا ہے دل کہتا ہے یا روح کہتی ہے شاباش دیتی ہے برا کام کیا تو وہ روح ملاوت کرتی ہے تو وہ بیچ بیچ میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ جو سورہ توبہ میں بھی آیا ہے خلط عمل امن صالح و آخر صحیح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلق ملط کر لیتے ہیں اچھے کاموں کے ساتھ برے کام بھی تو کچھ درمیانی لوگ ہوتے ہیں اب ایک بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ جو اسی حدیث کے حوالے سے دیکھیے دو معاملات ایسے تھے جو حضور کی حیات تھیں کے آخری دور میں ان کے آخری فیصلے ہوئے اور اس زمانے میں آپ کو مارے تو کوئی تھے نہیں کوئی ٹیلی ویژن پر اعلان ہو جائے کہ آج سے یہ ہو گیا پورے ملک میں پہنچ جائے ربا کی حرمت آئی ہے بالکل آخری دور میں سن نو میں اب ربا کن کن چیزوں میں ہے کن کن چیزوں میں ہے اس کی تفصیل حضرت عمر فرماتے ہیں رسی اللہ عنہ کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ہمیں پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ کن کن چیزوں میں ربا ہے یہ بڑا اہم علیدہ مسئلہ ہے پھر کسی کو تفصیل سے ہو ہوگی اس پر تو آپ نے پھر اسی حدیث کے مطابق سمجھئے فرمایا ربا و ریبا تو دیکھو تم سود کو بھی چھوڑ دو اور جس میں سود کی کوئی شک بھی پیدا ہو جائے صبح بھی پیدا ہو جائے کہ اس میں سود بھی معاملہ چھوڑ دو جیسے کہ یہاں آیا فمن تکشب جو وہ مشتبہ چیزوں سے مشتبہ ہاتھ سے آپ کو بچا لے گیا اس نے اپنا دین بھی محفوظ کر لیا عزت بھی محفوظ کر لیا ہمارے ہاں برقس ہو رہا ہے یہ بینکنگ ہے یہودیوں کے ذہن کی پیداوار ہے بدماش کریم ذہن کی پیداوار ہے اقبال کہتا یہ بلوک فکر چالا کے یہود بنوک بینک کی جمع یہ بینک جو ہے یہ تو یارانہ فکر جو ہے یہودیوں کی اس کی پیداوار ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود نور حق این آدم ربود وہ جو روحانیت کا نور تھا سین آدم کے اندر اس نے اس کو نکال کر نور پھینک دیا انسان کو درندہ بنا دیا حیوان تہو بالا نہ گرد دی نظام اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک تہو بالا نہیں ہوگا تلپٹ نہیں کیا جائے گا ختم نہیں کیا جائے گا تو پھوڑا نہیں جائے گا تہو بالا نہ گردہ دی نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام کہاں کی دانش کہاں کی تہذیب کہاں کا دین کسی بھی چیز کا کوئی خان نہیں تو حضرت عمر کی حضرت عزیز کا اس سے تعلق ہے کا ربا اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق دے اور مشتبہ ہاتھ سے بھی اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر ہر طرح سے بچنے کی توفیق یا رب ال